بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عرجا قيما لينزر بأسا شديدا من لهم ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم قَبْرَتْ مِن اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَ صدق اللہ <تصفيق> تمام تاریخ مسلح <تصفيق> کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر اس قرآن مجید کتاب کو نازل کیا اور نہیں بنایا اس کے لیے اس کتاب میں کوئی کجی قید... یہ ٹھیک درست کتاب ہے تاکہ یہ پیغمبر ڈرائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ماننے والوں کو ایک سخت پکڑ سے ڈرائے خوشخبری کیا, کیا سنائے کہ ایسے مومنین کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت پیارا اجر ہے ماں کسی نفی ہے مراد جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ پیغمبر ان لوگوں کو ڈرائے جو اللہ کی اولاد کے قائل ہیں ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں نہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم ہے متن بہت بڑی بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے بس یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ سورہ سورکاہ کی بہت فضیلت ہے اس کا کے معمول ہونا چاہیے انسان دنیاوی لحاظ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور فتنوں سے بھی جال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا مزید آخرت میں اللہ روشنی عطا کرے گا اور جو ضرورت ہوگی ہر کسی کو اس وقت روشنی کی تو وہ نصیب ہوگی سورہ کاف کا معمول ہو یہ سورج سورہ کاف ہے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں سہاند ال اسرا بھی آپ دیکھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء اور سورہ کہ دونوں میں بڑا لطیف اور مبارک رقط ہے سورہ اسراء میں شان نبوت کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ میں شان ولایت کو بیان کیا گیا ہے کہ اساب کاف اللہ کے ولی اور انہوں نے کیسے اپنے دین کی نفایت کی ہے اور ولایت میں اور نبوت میں فرق ہے صرف درجہ نبوت کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ ولایت کے درجے پر پہنچیں گے معجزہ جو نبی کے ہاتھ سے گھر کے عادت چیز ظاہر ہو اس کا نام اصطلاحی معجزہ ہے, ہے وہی چیز اللہ کے ولی کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کو کرامد کہتے ہیں تاکہ نبوت کے نام کا ایک مخصوص جو پہچان ہے وہ ممتاز رہے کہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والی چیز گھر کے عادت اس کو معجزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والی چیز کر کے چیز عادت اس کو کرامت کہتے ہیں رہی بات کرامت کا ظہور یا نبی سے معجزے کا ظہور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ چیز ہوتی ہے جس میں نہ نبی کا اختیار ہوتا ہے اور نہ ولی کا اختیار ہوتا ہے لیکن ہر کسی کو ظاہر نصیب نہیں ہوتی جو اس مقام کا ہوتا ہے اسی کو کرامت نصیب ہوتی ہے تو پہلی صورت میں شام نبوت ہے اور دوسری صورت سورت کے اندر یہ یہاں جو اساب کا ذکر ہوگا اس میں تشریح علم اور تقوینی علم کا بھی ذکر آئے گا جو اس میں حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی اسی صورت میں آئے گا کہ تقوینی علم کیا ہوتا ہے اور تشریح علم جو پیغمبروں کو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے پھر اس صورت کے اندر بادشاہت کا بھی ذکر ہے جب یہ بادشاہت دوستوں نبوت اور بادشاہت ملتی ہے تو خلیف اللہ فلم ارض ہوتا ہے وہ بندہ نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہونا سے خلیفہ خلیفہ آپ کے رب نے رشتوں سے مشورہ کرنا چاہا کہ میں اب اپنا جانشین دنیا میں بھیج رہا ہوں وہ پیگمبر ہے پیگمبر ہے نبوت, نبوت اور بادشاہ جب دونوں جمع ہو جائیں تو یہ خلیفۃ اللہ فلم ارض ہوتا ہے بندہ جیسے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور بادشاہ جب جمع ہو خلیفۃ اللہ فل عرض اگر ولایت اور ولات اور بادشاہ یعنی بندہ نیک ہے اللہ کا ولی ہے فقیر ہے لیکن اس میں انوری بھی جمع ہو گئی ہے وہ درویش بدہ اللہ کا ولی ہے لیکن اس کو بادشاہت بھی عطا کر دی گئی ہے ولی اور ولایت اور بادشاہت جب دونوں جمع ہو تو خلافت بنتی ہے جس کو بولتا راشدین کہتے ہیں سکندر ظلم کرنے کا ذکر ہے سورت کے اندر آیا ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور ساتھ اس کو اللہ نے بادشاہت بھی اتا کی ہے تو بادشاہت اور ولاقت جب دونوں جمع ہو تو خلافت راشدہ بنتی ہو دوستوں اس سے کوئی تیسری چیز ہے جو میں کل آخر میں بتا رہا تھا وہ ظلم و ستم کی ایک کہانی بنتی ہے اقبال کہتے ہے نا جدا ہے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی زمانے کار اگر مزدور کے ہاتھ میں بھی ہو تو کیا دل بادشاہت کیوں لگام اگر مزدور کو دے دو جیسے تماشا چلا تھا مزدور کو دینے کی حکومت کا سو دینی کا زمانے کار اگر مزدور کے ہاتھ میں بھی ہو تو کیا کہیں کے کو حکم کو وہی ہیلے ہیں پرویزی یعنی اگر مزدور بادشاہ بن جائے یا سرمایہ دار بادشاہ بن جائے بہت بڑا پڑھا لکھا دنیا کی نظر میں جو ہے وہ بادشاہ بن جائے غریب بن جائے یا امیر بادشاہ بن جائے اگر جبا ہے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چل دیسی اگر یہ غریب ہے سرمایہ دار ہو جو بھی کچھ ہو اللہ کو اگر دور ہے تو اس سے اور اگر وہ ولی ہونے کے ساتھ بادشاہ بنا تو عمر بنے گا پھر ابو بکر بنے گا خلافت راشدہ ہوگی وہی بات اس صورت کے آخر میں سکندر ظلم ترم کی ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی ہم انشاءاللہ وہاں پہنچے گئے تفصیل سے بات کریں گے ہم نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی اس کتاب میں کوئی پن نہیں ہے ہے لفظ یعنی کوئی کمی نہیں ہے اس کتاب کو جس زاویے سے دیکھے ہر زاویے میں یہ کتاب پوری ہے پڑھنے کے لحاظ سے آپ کے دل نہ اٹھتا اس لحاظ سے پوری ہے ثواب اور سمراپ کے لحاظ سے بہت زیادہ اس کے اوپر سواب ہر اور پرنے کی. فساحت و بلانت کے بلاوت سے دیکھیں اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے عقائد اور امال کے لحاظ سے دیکھیں بہت اونچے اس نے عقیدہ اور امال بتائے معاشرت اور معاذ کے لحاظ سے کہ انصاف کیا ہوتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے اور انسانی معاشرت کیا ہوتی ہے بڑی تفصیل سے بات کی اللہ آور قربا قربا چیزیں تو جا جان لفظ ہے جس میں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے عقائد کے لحاظ سے امال کے لحاظ سے معاشرت کے لحاظ تکلیم انسانیت کے لحاظ سے اس کتاب میں کوئی کم نہیں ہے لیکن یہ تو یہ قسمت ہے نا کوئی اس کتاب اور مزید فرمان کی طریقہ ہے تو وہ جی میں ہم؟ ہم تم خوش دو اور ہمارے انڈے تم خوش دو تم دین حق سے بھاگو اور ہم تمہارے اوپر دین حق کو انڈیڑتے رہیں ایسا نہیں کہیں گے یہ تو سیکھنا اور طلب ضروری ہے پھر اس کے بعد اس کتاب میں جو اللہ نے ہدایات دی ہیں جو حکام دی ہے آپ جب تک تا... جب تا... قرآن و حدیث کے عموم کے جو فضائن ہیں ان کے اوپر احاطہ نہیں کر سکا بہت ساری تفصیلیں دیکھی گئی دوستو بہت کچھ ایک ایک موضوع کو لے لکھی گئی لیکن پھر بھی وہ پرانے علم کو پورا احاطے میں نہیں لا سکے وجہ ایک بہت جامع لفظ ہے جس پر میں نے بات کی ہے کہ اس میں بادشاہت خلافت یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ ہر طرح کی ہدایت اس کتاب میں موجود ہے کئی یہ من درست چیز ہے جو خود درست ہو نا دوستوں وہ دوسرے کو درست راستہ دکھاتا ہے جو چوروں کا لیڈر ہو اس کے قریب جب بیٹھے گئے تو چوری کا طریقہ بتایا جو قریب بیٹھنے والوں کو وہی سکھائے گا قریب بیٹھنے والوں کو راستہ بھی درست ملے گا یہ کتاب درست ہے سراق مستقیم ہے اللہ کا کلام ہے نویز اتحر پہ نازل ہوئی کل یہ بالکل درست کتاب ہے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے سارا انسانی فطرت کی ضرورت کے مطابق ہے کوئی چیز غیر فکرتی نہیں ہم نے اپنا راستہ غیر فکرتی اختیار کیا اور غیر فکر چیزوں کو فکرتی سمجھنے لگے جو فکرتی تھی ان کو غیر فکر جب بیمار کا مزاج بدل کا ہے بیماری کی وجہ سے شاید پڑھنے لگتا ہے اس کو کشید کا نقش تو نہیں ہے نا اس کی اپنی بیماری ہے کمزوری کا نقص ہے تیرا کتاب میں کوئی نقص نہیں کئی یہاں یہ بالکل درست کتاب ہے خود اور جو اس کو قریبا کسی طرح سے دن... یہ کتاب مل لدن مل لدن دن... حسن نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر کی گئی اور نبی, نبی, نبی, نبی, نبی کو ہدایت ہوئی کہ آپ ایک سخت گرفت سے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اس سے لوگوں کو ڈرائیں تحید کرائیں شر کو چھوڑیں ظلم و ستم کو چھوڑیں انصاف پہ آئیں آخرت کی فکر کریں وہاں ذر ذرے کا حساب ہوگا کہ یوم زیرا بسن شدید ہو یہ نبی کا منصور مقصدی بے ये ये مقصد ہے نبی کا آپ کو بھیجا گیا پیغمبر جو بات نہیں ماننے والے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور نے بات اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور ساتھ صالحہ بجا لاتے رہتے ہیں سلا موسود سلا اور موسود عربی گرائمر میں استمرار پر دلالت کرتا ہے دوام پر کرتا ہے ایمان لائے ایک دن بس کافی ہے اللہ بادشاہ ہے اللہ غنی ہے اللہ غفور و ایمان لائے اور امال بجا لاتے رہتے ہیں یہ استمرار ہے زندگی کا اس سمے امال سالحہ بجا لانا ایک دو دن کی بات نہیں ہے ان ان ایمان والوں کو ان پر خوشخبری سنا دیجئے کیا اجرن حسنا تو ان کے لیے بہت پیارا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے بات یہ ہے دوستوں ایمان کے حفاظت کے لیے عمل صالح ضروری ہے ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی چیز لازم ملزوم ہیں ایمان, ایمان چھٹی ہوئی چیز کا نام دی ہے دی اور امان صالح اسلام کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً مال کر رہے ہیں یمال صالح اسلام کی پہچان ہے امان صالح اسلام کی پہچان ہے ایمان دل کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے جو اللہ جانتا ہے اس لیے تو ایمان کا سودا اللہ کے پاس ہے اللہ ہی چھٹی ہوئی چیز کو علیم بجاتی سے دور ہے یا مل سالخہ امال صالحہ ضروری ہے اب یہاں دیکھیں, بھی अب دیکھیں. अب شریعت کا انصاف دیکھیں جن میں بغاوت کی ان کو ڈرایا جا رہا ہے ان کو ڈرائیں جا رہا ہے کہ بات آ جائے ایسی حرکتوں میں کریں توبہ کر لیں کی بس اللہ کے مقبول بندے بن جائیں دوسری بات کہ جنہوں نے بات مانی اور مشکلات میں پیغمبر کا اور تعلیمات پیغمبر کا ساتھ دیا تو قرآن کی اللہ کی انصاف کی بات دیکھیں کہ ان کی حوصلہ افزائی جنہوں نے بغاوت کی ان کے لیے ڈر کا پیغام سنا جنہوں نے بفا کی اللہ اور اللہ کے حدیب کے قابل کی تو ان کو خوشخبری سنائی حوصلہ افزائی کی کام چکا ہوں سکھائے تھے ان لوگوں کو مت کرتے ہیں یہودیوں نے سوال تو سکھائے تو اس پیگمبر کو امتحان لو وہ آئے سیکھ کے امتحان لیا یہ تین سوال جو بات کل سے ہو رہی ہے لیکن یہودیوں کا اپنا نظریہ گروہ ہے یہودیوں کا اس کے ال اللہ. اللہ. کا نظر کا نا نظریہ وکالت الید لبلہ وکالت السارا ابن اللہ یہودیوں کا نظریہ ہے زہر اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں کا نظریہ ہے عیسا اللہ کا بیٹا ہے مسرطین کا نظریہ ہے اور اللہ, اللہ کی بیٹیاں اس پیغمبر کا تیسرا کام ہے ان لوگوں کو ڈرائے گا جو اللہ کی طرف اولاد کی مثبت کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں میں ان کے پاس کوئی زمین ہے نہ ان کے اباؤ و کے پاس کوئی زمین ہے بہت بری بات ہے یہ ان کے منہ سے نکلتی ہے جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت ہے بہت بڑا کفر ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ سمع مسیح